آج کے سبق میں آپ صورت النصر کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جا زال کو آپ نرمی سے ادا کریں گے زبان کی نوک اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ تھوڑی سی لگے گی تو زال نرمی سے ادا ہوگی جا یہ بڑا مد ہے جسے مد متصل کہتے ہیں یعنی حرف مد جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں آتا ہے اور دوسری اس کی پہچان ہے کہ یہاں آگے حمزہ بشکل حمزہ ہی لکھا جاتا ہے لہذا اس کو پانچ حرکات کے برابر لازمی طور پر کھینچیں گے نو لو ہی نو ہی نون باریک ہوگا سواد پر ہوگا اراب ہی پُر ہوگا اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے اسی طرح اس میں اللہ جو ہے اس کے اندر جو لام ہے یہ پر پڑا جائے گا اس لیے کہ پہلے پیش ہے اس کا قاعدہ پڑ چکے ہیں کہ اگر پہلے زبر اور پیش آئے تو اس کو پر پڑھتے ہیں نسر وال کے اوپر پیش ہے وصل کی صورت میں جب آگے ملانا چاہیں گے وقت نہیں کریں گے تو فتح پڑیں گے لیکن جب آپ وقت کریں گے اور آیت بھی ختم ہو رہی ہے وقت کرنا وقت سنت ہے لہٰذا ہ ساکن پڑا جائے گا ہم پڑھیں گے والفتح والفتح والفتح یعنی تاب ساکن ہا بھی وال وارو ر کے اوپر زبر ہے جب زبر ہو تو را پر پڑتے ہیں وارو آئی تا کو نون سے ملائیں گے نون مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے ایک علیف کے برابر ناک آواز کے بھانسی میں چہرے وارو آئی تن دال ساکن ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یاد اس طریقے سے پڑھیں گے یاد اللہ یا اس میں اللہ جو ہے اس سے پہلے زیر آ رہا ہے لہذا یہ لام باریک پڑا جائے گا افواجن افواجن اف یہاں جیم تو زبر تنمین ہے اگر آپ اس آیت کو اس حصے سے ملانا چاہیں گے تو افواجن فسبح فص پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیم دو تنمین جو ہے دو زبر کی وہاں اخبابی ہوگا لیکن آیت ختم ہو رہی ہے وقف کرنا بہتر ہے اس لیے افواجا جا پڑیں گے پھر ایک الف کے برابر آواز اوپر کو کھینچی جائے گی ایسی صورت میں جب وقف کرنا ہو تو پھر افواہ جن نہیں پڑیں گے بلکہ افواجا جا اس طریقے سے افواجا افواجا افواجا فسبح بحمد فسبح, فسبح اور یہاں میم ساکن ہے میم ساکن کے آباد دا آتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں یہ قاعدہ میم ساکن کا اس کے اظہار کا کہ اگر میم اور با کے علاوہ باقی چھبیس حروف میں سے کوئی بھی میم ساکن کے بعد آ جائے تو یہاں میم پر اظہار ہوتا ہے بیہم یہ لمبا نہیں کریں گے بلکہ بےحم میم کا اظہار ہوگا فصدی فسبی رب بی کا اور آ کے اوپر زبر ہے اس لیے پر کر کے منہ بھر کے پڑیں گے اور کا کا وستغفر ہو وستغفر ہو اب وقت نہ کرنے کی صورت میں تو ہاں کے اوپر پیش ہے لیکن جب وقت کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گا یہاں دو علامتیں ہیں یہاں خواہ وقت متلقی علامت ہے اور یہ جو علامت ہے یہ وقف النبی علیہ السلات وسلام کی ہے یہاں وقف کرنا بہتر ہے ہاں ساکن ہو جائے گا اور یہاں راہ بھی باریک ہوگا اس لیے کہ پیچھے زیر ہے وسطا فرستاؤ وستاؤ کی نون مشدد ہے غنہ کریں گے ایک الف کے برابر یہاں علامت ہے ایک تو آیت ختم ہونے کی دوسرے رقو کی علامت ہے وقت کی صورت میں جیسے پہلے افواجن پر افواہ پڑا تھا قاعدہ یہاں بھی توا کی بجائے تو لیکن یاد رکھیں کہ وقت کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز کھینچی جائے گی زیادہ نہیں کھینچے گے وہ غلط ہو جائے گی